اگر کوئی شخص نماز جنازہ کی امامت کرے اس کی داڑھی پوئی نہ ہو اور وہ چین کی گھڑی پہنے ہوئے ہو تو نماز جنازہ ہو جائے گی نماز داڑھی تو ظاہر ہے کہ وہ امامت میں ہی متھی پرہزگار جیسا کہ میں نے عرض کیا خشخشی داڑھی والے کے پیچھے ویسی نماز واجب العیادہ اگر نماز درست نہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہیں نماز کا اعادہ کریں مگر اعادہ کرنے میں فتنہ ہوتا تو کم سے کم اتنا کریں کہ جب میت کو دفن کرنے جائیں تو وہاں نماز جنازہ پڑھے اور اگر دفن کرتے میں بھی کوئی فتنے کا خوف ہو تو دو چار ہزارات دفنانے کے بعد جب لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر پر نماز کا اعادہ کریں تاکہ اس کی مففرت کا سامان